ودرب لهم اے محبوب آپ ان کے لیے مثال بیان کریں مسلح دنیا دنیا کی زندگی کی مثال آپ بیان کریں کہ دنیا کی زندگی کیسی عارضی اور فانی ہے کما ان جیسے پانی ان سمائی ہم نے آسمان سے نازل کیا فخی نبات الر پھر اس پانی سے زمین کی خوب پیداوار ہوئی فاسباشا ہشیمن پھر ایک دن وہ پیداوار سوکھ گئی تضروح ریاش ہوائیں اسے اڑاتی ہیں مراد یہ ہے کہ ایک پودا زمین پر لگتا ہے اور پھر وہ فصل پیدا کرتا ہے تو پھر فصلیں جب لگ جائیں اور اچانک سے اس فصل کو کیڑا لگ جائے صبح کوئی شخص اٹھے اور وہ دیکھے کہ اس کی فصلیں خراب ہو گئیں ریزہ ریزہ ہو گئیں تو جس طرح اس موقع پر وہ یہ کہے گا کہ میری ساری محنتیں ضائع ہو گئیں ایسے ہی انسان پیدائش سے لے کر موت تک دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے دنیا دنیا دنیا, دنیا پھر جب موت آئے گی تو اسے احساس ہوگا کہ میری یہ ساری کوششیں بیکار تھیں اگر آخرت کے لیے کوشش کرتا تو موت کے موقع پر وہ یہ کہتا کہ ہاں میں نے صحیح کوشش کی کہ دنیا تو اب مجھ سے رخصت ہو رہی ہے لیکن آنے والا جو پیریڈ ہے وہ آخرت کا پیریڈ وہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا وہ کان اللہ کل شیم مق اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر چاہت پر قادر ہے اے دنیا کی محبت میں گم ہو کر مال اولاد بیوی بچوں ماں باپ یا رشتہ داروں کی وجہ سے گناہ کرنے والوں سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المال زینت الحیات دنیا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے موت آتے ہی سب چھوٹ جائے گا ول اور باقی رہنے والی چیزیں الصالحات نیک ہیں ہے عند عندا اباب ثواب کے اعتبار سے یہ باقی رہنے والے امال اللہ کے نزدیک تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں وہ خیر اور امید کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہے یعنی نیک اعمال اختیار کرو یہ موت پر بھی نیک اعمال فنا نہیں ہوں گے بلکہ یہ نیک اعمال مرتے وقت بھی کام آئیں گے قبر میں بھی قیامت میں بھی اور یہی نیک امال اللہ کی رحمت کے صدقے میں جنت میں لے جائیں گے یہ آیت کریما سورہ کہا کی آیت نمبر چھیالیس ہے ہفتے میں ایک دفعہ اس کی تلاوت کر کے اس پر غور ضرور کرنا چاہیے المالو ول بنونا زینت الحات دنیا ول باقیات خیر ان آئندہ خیرن پھر یہ پڑھے اور غور کریں یہ آج سے ایک سال قبل میرا بینک بیلنس دس ہزار روپے تھا اب ایک سال کے بعد ایک لاکھ روپئے ہے دنیاوی طور پر جو فانی چیز ہے اس کا تو بیلنس بڑھ گیا لیکن نیکی کا کیا عالم ہے پہلے اگر تین وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب بالکل نماز سے ہی گیا ہوں گناہ میں اضافہ ہو گیا تو جو چیز باقی رہنے والی ہے جو بیلنس اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیقن وہ یوم اس قیامت کے دن نسر الجال ہم پہاڑوں کو چلائیں گے وہ ترل اردا بارسن اور تو زمین کو بالکل صاف دیکھے گا پہاڑ دریا سمندر سب ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن تانبے کی زمین بالکل سیدھی ہوگی حشر نہ اور ہم ان سب کو جمع کریں گے فلم منہم اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے سب کل بروز قیامت جمع ہوں گے سورہ کہف ہر جمے کو پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے اس کے پورے ہفتے کے صغیرہ گنا مٹا دیے جاتے ہیں اب یہ جمعے کے دن سورہ کہاو پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کے ذنب میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہفتے میں ایک دفعہ سورہ کہاو پڑے گا تو یہ دنیا کی مذمت اور یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی پھر پورے ہفتے وہ گناہوں سے بچے گا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں تو جو سور کہ اور اگر سمجھ کے پڑتا ہے تو یہ سورت پورے ہفتے کے لیے اس کو نیکی کا جذبہ دینے کے لیے کافی ہے وہ اور دو اعلیٰ غب بی کا لوگوں اس وقت کو یاد کرو تمہارے رب کے سامنے لوگوں کو صفے بنا کر حاضر کیا جائے گا اللہ اکبر اب سارے لوگ کھڑے ہوں گے ظالم غور کرے گناگار غور کرے کہ جب دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو بغیر لباس کے آتا ہے اس کے پاس لباس نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا وہ تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے پھر وہ دیکھنے لگتا ہے پھر سننے لگتا ہے اور پھر وہ سیکھتا ہے میں لقت جی اے ظالم غور کرو اے گناگاروں غور کرو لقد جی تمو نا کما خلق کم اولا مرا بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے کل بروز قیامت کما خلق نا کم اولا مرا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا جب تم دنیا میں آئے تھے تو لباس کے بغیر آئے تھے کل بروز قیامت بھی اللہ کی جناب میں تم اٹھے ہو تو لباس نہیں ہے بل ظام تم الجال مؤدا بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگس ہم اپنے وعدے کو تمہارے لیے پورا نہ کریں گے تمہیں تو قیامت کا تصور تک مچ چکا تھا وہ دیا کتاب اور نامہ امان رکھے جائیں گے فتح المجرمین جو لوگ محنت نہیں کرتے جب ان کا ریزٹ آؤٹ ہونے لگتا ہے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی ہوتی ہیں ان کے چہرے پر خوف کے آثار ہوتے ہیں لیکن ذرا غور کریں کہ دنیا میں اگر ناکام ہو جائیں تو پھر ایک سال اور مل جائے گا محنت کرنے کے لیے لیکن کل بروز قیامت اگر ناکام ہو گئے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے وہ دیا الکتاب نامائے اعمال پھیلائے جائیں گے اور ناما اعمال لوگوں کو ملنا شروع ہوں گے فتح پس تم مجرموں کو گناگاروں کو دیکھو گے مشفقینا وہ ڈر رہے ہیں می ان باتوں سے جو ان نامائے امال میں لکھی ہیں وہی اقولون اور وہ کہیں گے یا وہی لتا ہائے ہماری بربادی مالی ہادل کتابی اس نامہ امال کو کیا ہو گیا ہے لا کبیغتا الا کبھی کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے بلکہ سب کچھ لکھ دیا ہے اس نے تو ما ملو اور جو انہوں نے اچھا یا برا کام کیا اسے نامائے عامال میں حاضر پائیں گے ولا یو لم رب کا اور آپ کا رب کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا انسان خود گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں رات کو سونے لگو تو ذرا تھوڑی دیر یہ غور کیا کرو کہ آج کا جو ناما عامال ہے وہ اگر مجھے کوئی تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کا کہے تو کیا میں سنا سکتا ہوں تو یہ غور کرے آج میں نے اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوایا ہے غیبت چگلیاں جھوٹ وعدہ خلافی فراڈ مسلمانوں کی دل آزاریاں نمازیں چھوڑنا جماعتیں چھوڑنا حسد کینا بغض عداوت رکھنا بد نگاہی کرنا بری سوچ برے خیالات گندے خیالات ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک دن کا نامہ اعمال اگر اسپیکر پر ہمیں پڑھنے کے لیے دے دیا جائے کہ آج جو آپ نے سوچا ہے جو کیا ہے سارا ذرا پڑھ کے سنائیے تو بتائیے ہم پڑھ سکتے ہیں پوری زندگی کا نام اعمال کیسے پڑھیں گے اللہ تبارک کا تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے